نہیںدیش نمبر ایک سو انتالیس پچا دینا تجریف کرنا آیتن بلغو آیت جس کی جمع آیات آتی ہے تمہارے نشانی کے بھی ہوتے ہیں علامت کے بھی ہوتے ہیں مراد آیت ہے بلے پہلو آیتن اگر سے ایک آیت ہو بلے پہنچاؤ مجھ سے ولو آیتن اگرچہ ایک آیت ہو مطلب حدیث کا یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخاطبین سے کہا ہے جی صحابہ اکرام سے کہ جو کچھ تم نے سنا ہے جو کچھ تم نے سنا ہے یا دیکھا ہے یعنی حدیث کہتے نا کہ اقوال میں صلی اللہ علیہ وسلم و افعال و تقریرات وہ آپ کے اقوال ہیں آپ کے افعال ہیں یا آپ کی تقریرات ہیں کچھ بھی ہیں جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے جو کچھ تم نے دیکھا ہے سنا ہے آگے دوسروں कहा کیا कि لو پہنچاؤ یہاں پر یہ کہا ہے کہ وہ ایک آیتی ہو تو اس سے یہ وہاں میں کیا جائے کہ صرف اور صرف آیت کو ہی پہنچایا جائے اور کو نہ پہنچایا جائے اس لیے کہ جب یہ کہہ دیا کہ ولو کانت آیتن ولو کہانت آیتن اگرچہ وہ کیا ہو ایک آیت ہی ہو تو جب آیت انہیں پرانی مجید کی آیت کا جب یہ کہا جا رہا ہے جبکہ خود مجید کا اللہ تبارک نے خود لیا ہے کہ اِنَّا نَحنُ وَإِنَّا تو جب قرآن مجید کے بارے میں یہ کہا, کہ کہا جا رہا ہے تم وہ پہنچاؤ کہ جہاں تک بات احادیث کی تو اس میں تو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ اس کی تبلیغ کی جائے اور دوسروں تک پہنچایا جائے تاکہ کے اس کو کیا کیا جائے مزید مستحکم اور مضبوط اور محفوظ کیا جائے اس لیے ولو کانت آیتن کا یہ مطلب ہے کہ جو بھی بات ہے چاہے وہ احادیث ہیں چاہے وہ آیات ہیں قرآن مزید کا احادیث ہیں اور احادیث بھی اقوال سے تعلق ہیں افوال سے متعلق ہیں یا تقریرات سے تو سب کی سب کیا ہے دوسروں تک پہنچائی جائے در بات یہ یاد رکھی جائے طبیل کے حوالے سے اسے دوسروں تک جو پہنچانا ہے اس کی دو صورتیں ہیں ایک تو ہے فرض یعنی فرض عین اور دوسرا ہے فرض کفایا فرض عین اور فرضی کفایا فرض کفایا کا مطلب یہ کہ پوری کی پوری دنیا میں کوئی بھی ایسی جگہ اگر ایسی ہے کہ جہاں تک آج تک کسی مسلمان نے وہاں تک آواز نہیں پہنچائی وہاں کے رہنے والے لوگوں تک یہ آواز نہیں پہنچی کہ کوئی خدا ہے کوئی پیغمبر ہے کوئی اسلام کوئی دین مذہب ہے اگر کوئی علاقہ ایسا ہے تو پھر تو سب کے سب مسلمانوں پر لازم اور فرض ہے تو وہاں تک کیا کریں کوئی نہ کوئی مسلمانوں سے ایک جماعت ہو جو وہاں جا کر ان کو پیغام دے یہ فرض ہے مفتی رشید احمد رحم اللہ نے لکھا ہے پوری دنیا میں اس وقت دنیا میں ایسی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر لوگوں کو یہ پتہ نہ ہو کہ دین اسلام بھی ایک مذہب ہے کہ لہٰذا فرض کے پایا تو اس کا مطلب ہے کہ ہو گیا پورا ٹھیک ہے یعنی لوگوں کو معلوم ہے کہ مذہب اسلام ہے کوئی خدا ہے پیغم پر ہے نہ ماننا یہ الگ بات ہے تسلیم نہ کرنے والے تو بہت ساری مقامات ہیں لیکن اتنا علم ہے کہ ہاں ضرور ایک خدا ہے یہ ایک مذہب اسلام ہے رہی بات پر ویم کی اس کے لیے ایک مشہور حدیث ہے من کرن پل ہی صفیق ہی اے کہ تم جو بھی برائی دیکھے تو سب سے پہلے اگر ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکے اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم از کم دل سے برا جانے اور اس کو حضور نے فرمایا کہ وزال کا عضاب المان یہ کیا ہے سب سے کم تر ایمان ہے کمزور ایمان ہے کم از کم کتنا بھی اگر جس کہیں گے تو اس کا مطلب اس میں ایمان ہی نہیں تو یہ ہے فرض عمل کہ لوگوں کو برائی سے روکنا ہے کسی کے سامنے اگر کوئی گناہ کر رہا ہے برا کام کر رہا ہے تو اس کو روکنا یہ کیا ہے فرضی عین کا درجے میں ہے باقی فرضی کفایا ہے میں نے آپ کو بتا دیا تو بلے ہو تم پہنچا دو مجھ سے اگرچہ وہ کیا ہو ایک ہی آیت ہو یہ بڑی بڑے درجے کی حدیث ہے بخاری شریف کی روایت ہے کہ روایت میں دس کے دس وہ صحابہ قام ہیں جن کو اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت کی ہے جن کو شرح کہا جاتا ہے سے حدیث کی سنعت میں تو سب کے ساتھ وہ راوی اس میں موجود ہیں سارے کے سارے راوی اس کے کیا ہیں ورنہ کے علاوہ اگر آپ حدیث میں دیکھیں گے تو بہت کم میرا خیال تو نہ ہونے کے برابر یہ کوئی اور ایسی ایک روایت اور ایسی کوئی نہیں ہے کہ جس میں دس کے دس سے آگے گرام سے یہ وہ روایت ہے بلے آیت سے پہنچاؤ مجھ سے اگرچہ وہ آیت ہو کی ترکیب دیکھیے اور اس کی ترکیب دیکھنے سے پہلے دو باتیں آپ یاد رکھیے گا ایک تو آپ نے اس جملہ اسلیہ کی آپ ترکیب کرتے ہیں جملہ کی ترکیب. ترکیب کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے علم پڑھا ہے جملہ انشائیہ اور اس کی دس اقسام پڑھی ہیں ان دس اقسام میں سے آپ نے پڑھا ہے امر اور نئی کو پڑھا ہے یا نہیں جملہ انشائیہ کی آپ نے دس اقسام پڑھی ہیں امر نئی نرفی ترجیح امر ٹھیک ہے جی تو یہ کی اقسام لہٰذا اب ہم یہاں سے بحث جو کر رہے ہیں اوپر آپ کے سامنے عنوان لکھا ہوا سیل امریکہ لہٰذا اس عنوان کہتے ہیں اس مجموعے میں جتنی بھی حدیث ہوں گی ان میں یا تو امر ہوگا یا نہیں لہذا جو بھی جہاں پر امر ہوگا تو وہ جملہ وہ بھی ہوگا جس میں بھی میں نہیں ہوگی تو وہ جملہ انشاء ہوگا وہ جملہ اس میں جملہ فہلیاں نہیں ہوں گے جو امر ہوتا ہے وہ بھی جملہ انشاء ہوتا ہے اور جو نہیں ہوتی وہ جملہ انشایہ ایک بات تو آپ سمجھیے دوسری بات آپ سمجھیے گا اس بات کی طرح کی سے پہلے کہ ایک امر ہوتا ہے اور اس کا جواب امر ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک अमर ہے اور ایک کیا ہے جواب امر ہے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں پانی لاؤ پانی پانی لائیے ایٹے بلوا تو اب ایک ہے ایٹے امر ہے یہ اور ایک ہے جواب امر کہ پانی پانی لاؤ ایک لانا ہے یہ امر ہے کہ لاؤ لانا کیا چیز ہے وہ پانی لانا ہے تو وہ جواب امر, ہے امر, امر ہے, ہے امر کے لیے جواب امر بھی ہوتا ہے جیسے قسم کے لیے جواب ہے امر کے لیے جواب امر نہیں جواب نہیں بھی ہوتا ہے تو یہ بہت دو باتیں آپ ذہن میں رکھیے گا ٹھیک ہے عنی ولو آیا بلے واو زمین فائم زمین بھی کہتے ہیں تو زیادہ اچھا ہے یہ ان ہے اصل میں کیا ہے ان, نی. ان, نی. ان نی. تو انجار نون وار متقل مجر ظہر مجلور مل کر متعلق ہوئے فیل کے فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیا انشائیا جملہ فیلیا انشائی ہوا واؤ ویتن واؤ برائے مبالغہ کسی چیز کو زیادہ بیان کرنے کے لیے ولو کا آیتن. اگرچہ وہ ایک آیت ہی مبالغہ رہ جاتی ہے برائے مبالغہ لو شرطیا لو شرطیا آیتن خبر برائے معذو کانت برائے پہلے معذور کانت کانت خیر معذوف ہے اصل میں ہے یہ پوری بلے ونی وانت آیتن میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ وہ ہوگن اگر ہو آیت تو آیتن خبر ہے محضور کانت کے لیے تو کانت پھیل نافص کانت پھیل نافذ اس میں زمین کیا اس کا اسم اور آیتن خبر کانت پہلے محضوب ہے کانت پہلے محضور, محضور اس میں اس کا اسم آیتن خبر تو کانت اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ پھیلیاں خبریہ ہو کر اس کو آتے ہیں شرط لو چونکہ شرط ہے تو کانت اپنے اسم اور خبر سے مل کر شرط اب یہ تو شرط بن گیا اب اس کی جزا کیا ہے جزا اس کی اصل میں ہے ماخبر ٹھیک ہے اس سے پہلے جو ہے گویا جزا ہے ولوک آیتن تو فبل کیا ہوگا ولو فبلغو عنی یہ اصل میں اس کی ترکیب جو ہے تو اب آپ یوں دیکھ سکتے ہیں کہ کانت اپنے سمع خبر سے مل کر شر جزایو فبل انی فبل فا جزا بلیبو خیر فائل انتعلق بلیبو فیل کے بلیبو خیر اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ کے لیے انشایہ ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ کے لیے جملہ انشایہ شرکیہ جی شرط اور جزا مل کر جملہ اب الرکیہ آپ اس کی ترکیب پوری کریں تو یوں کریں گے ترکیب اگر مقدر نکالنا چاہیں جزا کو تو مقدس نکال بھی سکتے ہیں اور اگر کانت اپنے سے خبر سے مل کر تمل پھیلیا ہو کر شر یہ کہہ کر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کی جزا خبر کے، کی وجہ سے اس سے پہلے جو شبد ہے اس میں کانت پہلے محدود نکالے حدیث نمبر ایک سو چالیس انزل انلس منازل مانا ہے؟, ہے اتارنا کیا معنی ہے امر ہے یہ اتارنا کسی کو اناس لوگ منازل منزل کی جمع مرتبے کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے مرتبے میں اتارو ہم یہ آشا فرماتے ہیں رضی اللہ صلی اللہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم ہر کسی کے ساتھ ایک قسم کا ہی رکھو اور ایک قسم کا تعلق رکھو کوئی خادم ہو بنگی چرسی ہو تم اس کے ساتھ بھی وہی رویہ رکھو اور کوئی بڑے مرتبے والا ہو دین دار ہو یا دنیا کے اعتبار سے کسی اچھے عہدے پر ہو تو تم اس کے ساتھ بھی وہی رویہ رکھو نہیں بلکہ تندر الناس منا دلو لوگوں کو ان کے مرتبہ میں بتا رہا ہوں تو تم ایک جیسے رویے سب کے ساتھ نہ رکھو ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑے مرتبے والا آدمی آئے تم اس کے ساتھ وہی رویہ رکھو جو کسی عام آدمی کے ساتھ رکھا جاتا ہے کسی جی ایسے ہی بے وقوف کو تم اتنا مرتبہ دے دو لائق ہی نہ ہو تو اس لیے لوگوں کو ان کی حیثیت اور ان کے مرتبے کے اعتبار سے ان کو مقام دیا جائے اور ان کے مرتبے کا خیال رکھا جائے یہ ہے مذہب اسلام لیکن اس لیے استظہری چہرے کو مسخ نہ کیا جائے اور, اور ایک اس کے مرتبے کے اعتبار سے خیال رکھا جائے الناس مناظر لوگوں کو اتارو ان کے مرتبوں میں ترکیب دیکھیے مذاق مزاخلے مل کر مفعول بھی. مفعول بھی مقول بھی فیل اپنے فائل اور دونوں مقولوں سے مل کر جملہ فیلیہ انشاعہ ہوا ٹھیک ہے جی انجلو فیل بو ضمیر فائل اناسا مقول بھی منازلہ مزاح ہم ضمیر مضافر مزاح مضافل مل کر مقول ثانی فیل اپنے فائل اور دونوں مقولوں سے مل کر جملہ فیلیہ انشاعیہ ہوا